الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلیٰ لکھ و اصحابکہ یا حبیب الله السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ بیچے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور کیا بات ہے امام عشق محبت حضرت کے محبت آلہ حضرت الحمد اپنے سلسلے میں ہم ایک خوبصورت کلام رضا کو شامل کرتے ہیں اشعار ترنم میں یعنی طرز میں بھی سنتے ہیں اور نصر میں بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی کچھ شرح اس کی کچھ تشریح اس کی کچھ سمری بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رہے ہم نہیں جانتے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجد دین و ملت پروانہ شمیر رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے اس کلام میں آپ کا معافی ضمیر کیا تھا مگر جو علمائے اہل سنت نے ان کلاموں کی شرح لکھی ان سے کچھ مدنی پھول حاصل کر کے ہم آپ کے دل کے بدلی گلدستے کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں آپ کی طرف بڑھاتے ہیں آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اسے سجاتے جائیے آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے نغمات رضا کے لیے چنا ہے کیا بات ہے اس کلام کی اگر یہ کہا جائے کہ ون آف بیوٹی بیوٹیفل کلام اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے ایک شاہکار کلام ساری دنیا میں جس کلام کو شہرت ملی ایک ایک شعر اگر سمجھتے جائیں تو پرت پرت کھلتا ہے اتنی خوبصورتی ہے ان کے اشار کے اندر کہ عقل حیران ہو جاتی ہے یاد رہے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کی سنا بیان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے کیونکہ کمی کریں تو تنقید زیادتی کریں تو علووییت ہو جاتی ہے تو آپ غور کریں کہ سنا مصطفیٰ یہ کوئی آسان کام نہیں مگر اس کلام میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی اور بڑے نرالے انداز میں بیان کی ہر ہر شیر میں وصف مصطفیٰ کمال درجے سے بیان کرتے چلے گئے آئیے اس کلام کو سنتے ہیں آپ جاننا چاہیں گے وہ کلام کون سا ہے جی ہاں مجھے امید ہے یہ کلام آپ کو بھی بہت پسند ہوگا ہم سب کو بھی بہت پسند ہے اور وہ کلام ہے زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے جی ہاں آج اس کلام کو سننا ہے توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا پہلا شیر آلہ حضرت لکھتے ہیں زمین و زما تمہارے لیے مکین و تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مکین جو ہے وہ مکان میں جو اور رہنے کی تو جگہ ہے مکین و مکان یعنی اور مکان سے مراد کے مکان اور اس میں رہنے والا یہ مراد ہے چنین و چنا سے کیا مراد ہے یعنی ایسا ویسا ہر شہر اگلے شعر میں چونکہ یہ بھی لفظ آنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے مانا بھی بتا دوں دہن کہتے اب اب ہیں منہ کو ٹھیک ہے مطلب کیا بنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ ساری زمین زمین و زمان تمہارے لیے آپ کی خاطر بنائی گئی ہے اور یہ سارا زمانہ بھی تو آپ ہی کا ہے یہ مکان یعنی آبادیاں بھی آپ ہی کے لیے ہیں اور ان میں رہنے والی مخلوق بھی آپ کے لیے ہے یہ دنیا کی ساری رنگینیاں آپ کے دم قدم سے ہیں یہ دونوں جہاں بھی آپ ہی کے لیے ہیں کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں جب خدا آپ کا ہے تو ساری خدائی بھی آپ ہی کی ہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ بات ایسے نہیں کہہ رہے سبحان اللہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ آپ کے کئی اشار تو کسی قرآن آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کئی اشعار احادیث کی گویا شرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کئی اشعار کچھ موجزات نبوی کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی اشعار واقعات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس حدیث قدسی کی طرف گویا اشارہ ہے لا کلما خلق تو دنیا اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا یہ دنیا بھی نہ بناتا تو اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے مکینوں مکار اور خوبصورت بات دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یعنی وجہ تخلیق کائنات کی کیا خوبصورت تشریح ہو رہی ہے کہ آقا ہماری زبان بھی جو ہمارے منہ میں ہے وہ آپ ہی کے لیے تو ہے یا رسول اللہ یہ بدن میں جان بھی آپ ہی کا صدقہ ہے ہم آئے بھی ہیں یہاں پر تو آپ ہی کے لیے بس اتنا کرم ہو جائے کہ وہاں اٹھے بھی تو آپ ہی کے لیے اٹھے اور آپ کے لواؤل ہم تلے اٹھنا نصیب ہو آپ کے نغمے گاتے ہوئے اٹھنا نصیب ہو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں اس شیر میں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے وہاں مجھے اور آپ کو ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے یہ زبان کیوں ہے یہ بری باتیں کرنے کے لیے نہیں یہ زبان نبی پاک علی سلاط والسلام کی سنا بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ اللاط والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہے بدن میں ہے جان یعنی ہماری یہ جو جان بھی ہے یہ رب کی امانت ہے اور نبی پاک علی السلاطلام کی اتا ہے رب کی عطا سے اور ہمیں یہ سرکار علی سلاطلام کے طریقوں کے مطابق اس جان کو گزارنا ہے اور پھر اگلی بات ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے اسی لیے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہ رے لیے ہمارے یار تمہارے لیے اٹھے بھی وہ تمہارے میرے بچوں پیارے اس لائیو جو اگلا شیر ہے اس میں امام اہل سنت نے کمال کر دیا ہے گویا موتیوں کو پیرو دیا ہے یعنی چند الفاظ میں کتنی شخصیات کا تذکرہ کیا ذرا غور کیجیے گا کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی یعنی آپ غور کریں کہ شیر کا ربط بھی ہے اور گویا شخصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سبحان اللہ کوئی اور لفظی استعمال نہیں کیا یعنی اس میں کوئی اور ایکسٹرا لفظی نہیں فقط شخصیات کے نام ہے یہ کسی کی طرف اشارہ ہے اور مگن کی شعر کا ربط اور وہ, وہ سیکوینس بھی برابر ہے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ربی رسول و نبی اطیکو وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے سبحان اللہ گویا بتا رہے کہ دیکھو میرے نبی کے نغمے میں کون کون گنگنا رہا ہے کس کس کی زبان پر میرے آکا کی تعریف جاری ہے اب ذرا غور کیجئے یہ کون ہیں کلیم حضرت موسا کلیم اللہ نو نو نجی اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ ذرا غور کیجئے اب کلیم یعنی حضرت موسا ہے نجی یعنی حضرت نو ہے صفی یعنی حضرت آدم ہے خلیل یعنی حضرت ابراہیم ہے اور اگر اسی بات ختم نہیں ہو رہی پھر حضرت اسماعیل ہیں زبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی اور رسول ہو ہاں اب یہ پہلے مصرے میں بات کر دی یعنی ان تمام کی زبان کیا کہہ رہی ہے پھر اگلے مصرے میں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں عتیق و وسی یعنی حضرت ابو بکر ہوں حضرت عمر ہو غنی و علی حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں چاروں خلفہ کی بھی بات کر لی عظیم رسولوں کی بات بھی کر لی بلکہ ہر رسول اور نبی کا اشارہ کر دیا یہ سب کر کیا رہے ہیں سنا کی زبان تمہارے لیے آقا ان سب کی زبان جو ہے فقط وہ آپ ہی کی تعریف بیان کر رہی ہے جبھی تو ایک جگہ ایک شاعر نے کہا تھا رسل انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں گویا تمام انبیاء نے آپ کی بشارت دی آپ کے آنے کی بات کی آپ کا ذکر خیر کیا اور آپ کے صحابہ کا تو صبح و شام کام یہی تھا کہ سنا کی زبان تمہارے لیے اب اس بات کو ان ہستیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا تصور جماتے ہوئے شیر سنیے کمال شعر آلہ حضرت نے لکھا کلیم و نجی مسیح و سفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے کلیم رسولون پلیم دسی ہو سفی فنی ندی رسول ندی ہسی کوسی <تبار> و رے آتی سنا تم رے اب سب یہ بات ہے اس رات وس رام کی نورانیت آپ کی چمک آپ کی دمک آپ کی مہک اللہ غنی یہ الفاظ کیسے موتیوں کی مانند ہیں سبحان اللہ سنے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور تذکرہ کس آکا کا ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک واقعی یہ پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ الفاظ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشار میں شامل کر لیں کیسے موتی ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمینوں فلک کو سمک میں کا نشان تمہارے لیے اس شیر کو سمجھ بھی نہ آئے نا تو انسان سنے تو جھوم اٹھتا ہے لیکن یقین مانی اگر اس کو سمجھ لیا جائے اس کے پیچھے پیغام کیا ہے یہ سمجھا جائے تو اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے مصطفیٰ سے دل بھی جھوم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم آپ کی چمک سبحان اللہ آپ کی چمک وہ ہے اے نور والے آکا کہ جس کی نورانیت سے و دیوار جگمگا اٹھتے جی ہاں کئی احادیث ایسی ہیں بلکہ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی عائشہ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی چراغ گلو گیا اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے مگر نوری آقا کمرے میں آتے ہیں تو ایسا نور نکلتا ہے چہرہ انور سے بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی وہ سوئی نبی پاک کے نور میں تلاش کر لی تو آپ کی چمک کیسی ہوگی سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یار رسول اللہ آپ کی جھلک کیسی ہے خدا اعلی حضرت ایک اور شیر میں کہتے ہیں نا جس کے دیکھنے کی وہ جھلک جس کے دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پھر آپ کی مہک کیسی ہے سبحان اللہ خدا اعلیٰ حضرت اپنے اشار میں سمجھاتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے صحابہ اکرام علی مردوان جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے راستہ نہ پوچھتے تھے بلکہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے تو نبی پاک کی خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں امام عشق کو محبت یہ شناخت نبی یہ پاک کی رہ گزر کی کس طرح بیان ایک اور شعر میں کرتے ہیں امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے تو سوچئے مہک کیسی تھی جھلک کیسی تھی چمک اور دمک کیسی تھی اور آگے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین ہو یا آسمان بلندی ہو یا پستی ہر طرف آپ ہی کا تو سکہ چل رہا ہے آپ ہی کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں ایک اور شیر کا بڑا خوبصورت مصرہ ہے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو نبی پاک کا سکہ سارے عالم میں چل رہا ہے اور آپ ہی کا ڈنکا بج رہا ہے اب نبی پاک کی جھلک آپ کی چمک و دمک آپ کی مہک اور آپ کی شان و شوقت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عشق و محبت کا یہ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اللہ حضرت لکھتے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سک کا نشان تمہارے اس تمہاری چمک تمہاری پیما کو سمک کا نشا تمہارے زمینوں پلک سیما کو سمک مسکا نشا تمہار اللہ، اللہ، اب جو شیرا حضرت کیا لکھتے ہیں وہی والا انداز ہے، وہی ہے، کمال الفاظ ہے لکھتے ہیں یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اب ذرا سمجھیے شمس و کمر یعنی چاند اور سورج اور آگے سمجھیے و شجر اس کے کیا مانا ہوئے برگو شدر کے معنی ہے یہ درخت ہیں جو یہ پودے ہیں یہ اس سے یہ مراد ہوا اچھا اب آگے فرما رہے ہیں شام و شہر تو آپ سمجھ گئے کہ دن اور رات برگو شدر کے مانا ہو گئے پتے اور درخت سمر کہتے ہیں پھل کو تیغ کہتے ہیں تلوار کو صفر کہتے ہیں ڈھال کو اور کمر یعنی یہ پشت پر جو تیاری کی جاتی ہے خدمت کے لیے پٹا باندھا جاتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اب اگر اس شعر کا مطلب سمجھے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاند کا چمکنا سورج کا دمکنا یہ رات کی سیاہی یہ دن کی روشنی درختوں کے پتے اور بلکہ خود درخت باغات اور ان کے پھل یہ تلواریں اور یہ ڈھالے یہ تخت و تاج اور پشتے عالم پر خدمت کی پیٹی کا بندہ ہوا ہونا آقا یہ سارے جہان میں کس کا حکم جاری ہونا یہ کس کے لیے ہے یہ فقط یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے ہے یہ ساری رانائیاں یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے ہیں یہ صبح شام بھی آپ کے یہ باغو سمر بھی آپ کے یہ تیگو سپر بھی آپ کے یہ سارا جہان آپ کا یعنی نبی علی سلاسلام ہیں تو یہ سب کچھ ہے اب ذرا شعر کو ان تمام معنی کو مد نظر رکھ کے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ, تیغ و, سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے حکمے گی شم سو پم یشام گے بل تو شجر یہ باپ یہ شمس شم سو پم یشام جا سم گیتے ہو سپل یہ جو کمر یہ بک روا تمہارے لیے گیتے ہو سیپل تمار تمہارہ نبی پاک و اسلام کیسے فیض کے دریا بہاتے ہیں کیسا جود و کرم فرماتے اور کیسی سخاوت کے دریا بہاتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے یہ اکرامیاں جو ہیں اس کے معنی کیا بنتا ہے اتائیں بندہ نوازیاں اب اس کا معنی ذرا سمجھیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زمین والوں کو آپ اپنے نور کا فیض ادا فرما رہے ہیں اور ادھر نیراج کی شب جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ان کے سامنے آپ نے اپنی رحمتوں کے خزانے لٹائے آکا آپ وہ ہیں کہ آپ کا نام لے کر زمانہ جی رہا ہے جی ہاں گویا نبی پاک علیہ السلاط والسلام کے نام کا صدقہ جو ہے وہ سارا زمانہ کھا رہا ہے اور پھر جس کو جو ملا ہے وہ نبی پاک علیہ اثلا السلام کا صدقہ ہی ملا ہے نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام خود ہی تو ارشاد فرماتے ہیں ان نما انا قاسم ان واہ یہ ساری عطائیں کس کی ہیں ذرا غور کیجئے خود نبی پاک فرماتے کہ میں تقسیم کرتا ہوں رب عطا فرماتا ہے خود اعلی تدرت اپنے شعر میں سمجھاتے ہیں نا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں نبی پاک کے خزانے و ساری ہیں سارا زمانہ ان کا نام لے کر جی رہا ہے وہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا کہ دنیا خاندی ہے اب ذرا یہ نبی پاک کی اتاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے یہ فیض دیئے وہ جو کیے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہاں لیے تمہارے دیے یہ اکرمیا تمہارے لیے یہ فیض وہ وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے یہ فیصلہ ستحان اللہ،, ستحان اللہ اب اگلا شیر ذرا سنیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بدام تمہارے لیے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں صاحب کہتے ہیں بادل کو آب نعم کے معنی کیا بنے آپ کہتے ہیں پانی کو نعم یہ نعمتوں کی جمع ہے یعنی نعمتوں والا پانی اچھا اب چاک شگاف کہہ لے پھٹا ہوا دامن بھی بعضوں کا چاک چاک کہتے ہیں اچھا ستر پردے کو کہتے ہیں سترے بدام کیا ہوا کہ جو برائی کا پردہ کرنا برے کاموں کے لیے اوپر پردہ ڈال دینا اب اس شعر کا ذرا معنی سمجھی کیا بنتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم کے ایسے بادل روانہ فرمائے کہ آج تک اور قیامت تک اللہ بدل کی رحمت سے نبی پاک علیہ السلط والسلام کے صدقے اللہ کی نعمتوں کے پانی سے زمانہ فیضیاب ہوتا رہے گا اچھا پھر آپ نے ہمارے زخمی دلوں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ کر ہمارے چاک سی دیے ہم گناگاروں کے عیبوں کو اپنے رحمت کے دامن سے ڈھاپ دیا بھلا بتاؤ تو یہ شان کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ اس رات کو سلام وہ برو کو بھی نبھاتے ہیں شیر ہے نا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل آلہ حضرت نبی پاک کی شان کو اپنے ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں کیا پیاری بات لکھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے خطا نہ کی تم نے آتا مینہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود ہم گندے ڈکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تیر آقا کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ان برائیوں کو ان خطاؤں کو کون دامن سے چھپا لیتا ہے یہ نبی یہ نہیں تو اور کون ہے کیا خوبصورت شیر ہے اب ذرا اس, اس کرم نوازی کو ذہن میں رکھ کے شعر سنیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آبے نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے یہ سترے بدا تمہارے لیے روانہ کیے روانہ کیے سترے بدا کرم سے ہم گوچاکے گھت بدا کمارے جو رکھتے سی ہم یہ گھت بدا محمد حضرت کا جو شیر ہے amazing, کمال بات کی ہے اتائے عرب جلائے کرب فیوز عجب, بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بغیر جہاں تمہارے لیے شیر کا معنی تو بعد میں سمجھتے ہیں مگر الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں ایسی سیکونس کہاں سے ہم نے سنی تھی غور کیجئے اتا عرب زبر اور با کا کس خوبصورت انداز میں استعمال ہے ارب کرب عجب طلب رحمت رب کس کے سبب یہ کمال اعلیٰ حضرت ہی کے یہاں لگتا ہے ملتا ہے اب ذرا غور کیجیے اتا عرب عرب جس کو ہم سو کروڑ کہتے ہیں نا اربوں سو کروڑ یعنی مثال ہے کہ اتنی ساری کرب تھوڑا مشکل لفظ ہے اس کے معنی بتا دیتا ہوں جلائے کرب یعنی دکھ دور کیے جائیں یعنی اتائیں اربوں ہیں دکھ دور ہو جاتے ہیں اچھا پھر آگے بات کیا کر رہے ہیں کہ فیوز عجب فیض کی جمع فیوز عجیب و غریب فیضان اور پھر یہ ساری چیزیں بغیر طلب کے مانگی نہیں ہیں پھر بھی مل رہی ہیں کنٹینیو برس رہی ہیں اچھا پھر یہ رحمت رب یہ اللہ کی رحمتیں ہے کس کے سبب یہ کون ہے جس کے سبب یہ سب کچھ مل رہا ہے اور بلا مانگے مل بل رہا ہے اس کوئی اور نہیں یہ رحمت اللہ عالمین ندی پاک علیہ السلام و سلام ہیں جن کے صدقے بربے جہاں برب جہاں کے معنی کیا بنے اللہ کی قسم اللہ کی جو جہانوں کا مالک ہے اس کی قسم فقط تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہمیں بغیر مانگے مل رہی ہیں اب ان نعمتوں متوں کے شکرانے میں ڈوب کر اس شعر کو ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اتائ عرب چلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہان کے سبب تمہارے لیے جلائے کرب او سے عجب بغیر کنب عتا عرب جلائے کرب او سے عجب بغیر تنب رہم رب ہے کس کے سبب بر جہاں تمہارے لیے یہ رحم رب ہے کس کے سبب بر جہاں تمہارے لیے اب نبی یہ پاک رات وسلام کے مبارک دربار کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کیسا دربار ہے کہ جہاں کون کون سر جھکانے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے فقط جنات فقط انسان نہیں نہیں بلکہ ملائکہ بھی فرشتے بھی ترس رہے ہیں کہ کوئی حاضری نصیب ہو جائے انداز دیکھیں اعلی حضرت کا نہ جنو بشر کے آٹھوں پہر ملائی کا در پہ بستا کمر نہ جبا او سر کہ کلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے ذرا اس شعر کا مطلب سمجھ لیتے پہلے اس میں ایک دو جو مشکل الفاظ ہیں آٹھ پہر یعنی یہ دن اور رات کی بات ہو گئی اچھا بستہ کمر اس کے معنی کیا بنتے ہیں کہ بستہ کمر یعنی کمر باندھے ہیں خدمت کے لیے ہر وقت تیار آٹھ پہر کے معنی ڈبل بارہ گھنٹے آل وے سارا دن دن اور رات ملا لیں اچھا پھر بات ہوئی جبہ یعنی اس کے مانا ہے جبہ پیشانی سجدا کونا یعنی سجدہ کرنے والے اچھا اب اس کے معنی کیا بنیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا در وہ ہے کہ فقط جن یعنی جنات اور بشر یعنی انسانی نہیں بلکہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی دس بستہ چوبیس گھنٹے حاضر ہیں جی ہاں ڈبل بارہ گھنٹے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے حاضر ہیں اور کیسے حاضر ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یعنی میرے آکا کی بارگاہ میں خدمت کے صبح ستر ہزار فرشتے پھر شام ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار باری ملتی ہے اور کس طرح حاضر ہیں کہ سر بھی جھکا ہے قلب بھی اور جگر بھی گویا نبی پاک کے در کی خدمت گاری میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں اور سب کے سب در سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سر جھکائے حاضر ہیں کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں یہ وہ دربار ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کا صدقہ بٹ رہا ہے غلام سبحان اللہ ساری دنیا سے لوگ آ, آ کر ایک ایسا تانتا بندہ ہوا ہے صبح ہو شام ہو نبی پاک کے غلاموں کی آمد جاری رہتی ہے وہ شاعر لکھتا ہے نا شالہ تیرا سونا حرم یہ ایسی آبادی ہے یہ ایسی رونق ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ مدینہ پاک کو اسی طرح شاد و آباد اور برکتوں والا اور اسی طرح یہ سب کچھ بڑھتا رہے نبی یہ پاک کے در کی کے اسی طرح قائم و دائم رہیں اور ہمیں اس سے صدقہ ملتا رہے تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر اس شیر کو سنیے کیا لکھتے ہیں نہ بشر آٹھوں پہر ملائی کا در پہ بستہ کمر نہ و سر کے کلبو جگر ہے سجدا کو نام تمہارے لیے نہ کہ آٹھوں پہر ملائی کا در پہ بستہ کمر نہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے گے نجوبا او سر قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے کا ایک مانا یہ بھی بنتا ہے کہ نہ جبا اور سر یعنی سر اور پیشانی سے نہیں بلکہ دل و جگر سے نبی پاک کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں دست بستہ حاضر ہیں پیارے آکا کی بارگاہ میں گویا ان کا جو دل ہے وہ جھکا رہتا ہے تو کیا خوبصورت انداز ہے اس, اس شعر کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین نغمات رضا میں کلام رضا جاری ہے اور کلام بھی ایسا ہے کہ کس کا جی چاہے گا کہ اس کو بریک کیا جائے اس کو روکا جائے مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں اسی کلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بکیا اشار ہوں گے اس کی کچھ شرح بیان کریں گے اور اس کلام کی برکتیں حاصل کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی رب کریم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلط وسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم